ناز شریف کے اشعار یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ میرے مرشد محبوب سید حسین محبوبی مرشدی مولائی عارف اللہ مجدد دد زبانہ حضرت مولانا شاہ حقیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرشان یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ یشان مدینہ مبارک تجھے مدینہ مبارک تجھے مدینہ یہ مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ شام میں مدینہ مبارک تجھے قیام میں مدینہ مبارک تجھے قیام میں ندینہ بلا جان کیا جا بھو مینا بلا جانے کیا جاؤ مینا تیرا کیسے خرام مدینہ تیرا کب پش خرام, خرام مدینہ یعنی جو آگوائی انس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے با حاضری نصیب ہو جائے اور حضوری قلب کے ساتھ اس سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ایک تو حاضری جسم جسم سے ہوتی ہے ایک حاضری دل کی حاضری ہوتی ہے جو حضوری قلب کے ساتھ جس کو وہاں حاضری کی توفیق ہو جائے اس کا کیف اس, کی، اس کے جذبات اور اس کے اس کی کیفیات اور اس کی خوشی اور اس کا طرز اور اس کا وجد وہ عجیب کیا اس کا ساری دنیا کے سارے کائنات کے جامو مینا جو ہے آگے کی بلا جان کیا جامو مینا عالم بلا جان کیا جامو مینا عالم تیرا کہا میں من تیرا کہ بے خوش خرام مدینہ یس ہے مدینہ یشان مدینہ یس ہے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ مدن کی گلوں میں ہر ایک پدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر امدے نظر تیرام ندین امد نظر مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر سے نظر میں تیرا میں ندین سے نظر میں تیرا میں ندی شوق میں مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے پیا میں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لوسار نام ہے نام لو سام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ. مدینہ مدینہ بڑا لسدیتا ہے نام ندین بڑا لمتا ہے نام یہ یبحے ندینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے پیا میں ندی نگاہوں میں سل دانیت نیچی نگاہوں میں سل دانیت ری چوگی جائے بگل میں پیا میں مدینہ جو پائے بگل میں پیا میں مدی نگاہوں میں سلطانیت ہے چھوگی نگاہوں میں سلطانیت ہے چھوگی جو پائے گا دل میں پیا میں مدینہ جو پائے گا دل میں پیا میں مدینہ یہ صبح ہے مدین یہ ایشان مدینہ مبارک تجھے پیا میں مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈونڈتے ہو سکون جہاں نظام مدینہ سکون جہاں نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونٹتے ہو سکون جہاں ندام مدینہ سکون جہار نظام میں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لےتا ہے نام مدینہ بڑا لےتا ہے نام مدینہ آمی آمی تر گھمے دو جہاں تھے آزاد بھے دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے ملا میں مدینہ جو ہو جائے دل سے ملا میں مدینہ وہ آزاد بھجے دو سے جو آگ ہوا ہمیں دو جہاں سے جو جائے دل سے بولام مدینہ جو ہو جائے دل سے بولام مدین ینا یسو میں مدینہ یہ شام مدینہ یسوب میں مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے مدینہ مبارک تجھے یہ پیاام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لسد نام مدینہ بڑا لس مدینہ پڑھے کاؤں میں ندی پردیش میں تذکرہ وطن میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا جنوبی افریقہ کا دسواں سفر تعباد چند روز قبل مدرسہ تعلیم الدین اسپینگو بیچ مک کے بعد ذمے دار حضرات تھے حضرت والا سے درخواست کی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے مدرسہ تشریف لا کر طلبا کو نصیحت فرما دیں حضرت والا نے ان کی دعوت قبول فرمائی لیکن یہ شرط رکھی کہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کیا جائے گا چنانچہ آج صبح ساڑھے دس بجے حضرت والا مدرسہ اسپینگو بیچ تشریف لے گئے حافظ ضیاء الرحمان صاحب اس مدرسے کے طالب علم رہ چکے ہیں حضرت والا نے ان سے تقریر کرنے کے لیے فرمایا اور انہوں نے بہت درد انگیز تقریر کی اور حضرت والا کی تعلیمات بہت عمدہ انداز میں پیش کی اس کے بعد حضرت والا نے طلبات خطاب فرمایا جو منتظر کریم فلقی من بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تعالی ان اولمتق اللہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یادین اے ایمان والو اللہ تم میرے مطی بندے بن جاؤ کیونکہ صرف متقی بندے میرے دوست ہیں دلالت اختظامی سے اس کا ترجمہ ہوا کہ اے ایمان والو تم میرے دوست بن جاؤ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا دوستی کی پہل اللہ تعالیٰ نے فرمائی ورنہ بندے کہاں کہہ سکتے تھے کہ ہم کو اپنا دوست بنا لیجئے جن کی تعمیر باپ کی منی اور ماں کے حیض کے مطن آپاق سے ہوئی ہے وہ اپنے اجزائے تعمیریہ کے مطابق اپنے کو اس قابل نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کے دوست بن جائیں لہذا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور خود پہل فرمائی منتقل اے ایمان والو تقوا اختیار کروں ایمان تو لا چکے اگر متقی ہو جاؤ تو میرے دوست بن جاؤ گے اگر پاشد فاضر رہو گے میری نافرمانی کرو گے تو ایمان تو رہے گا مگر میرے خاص تعلق سے یعنی میری دوستی سے محروم رہو گے اس لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو باقی ملومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تقوا اتنا آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوسرا وضو کر لیتے ہو کہ نہیں اگر تقوا ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ جوڑ لو یعنی اللہ تعالی سے توبہ کر کے پھر متقی بن جاؤ ماضی کو درست کر لو استفار سے حال کو درست کر لو گناہوں سے بچ کے اور مستقبل کو تارناک بنا لو ارادہ تقویٰ سے ماضی کو درست کر لو استفاد سے ہال کو درست کر لو گناہوں سے بچ کے حال کو درست کر لو گناہوں سے بچ کے اور مستقبل کو تابناک بنا لو ارادہ سے اگر تم توبہ کر لوگے تو تمہارا ماضی بھی درست ہو جائے گا حال بھی درست ہو جائے گا اور مستقبل بھی روشن ہو جائے گا توبہ کرنے والے بھی مستقین کے درجے میں ہوتے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان نل مستینا متفق حضرت نے فرمایا کہ یہ ملا آج کل ملا کے لفظ کو لوگ بہت اس کو کم کر جانتے ہیں جبکہ جہاں یہ لفظ بولا جاتا تھا شروع میں مختمین میں یہ بہت ہی عزت کا درجہ اور عزت کا مرتبہ جس کا ہوتا تھا اس کو ملا کہتے تھے ہر ایک کو ملا کہتے بھی نہیں تھے آج کل اس کو مولانا کہتے ہیں لیکن سب سے اعلیٰ درجہ عالم دین کے لیے ملا ہوتا تھا ملا علی قاری اب یہ دنیا داری میں جو ہے لوگوں کی ناسمجھی اور جہالت کی وجہ سے توہین لیا جاتا ہے لیکن یہ سب سے زیادہ عزت والا لفظ ہے جو بہت ہی باعزت عالم کے لیے بولا جاتا تھا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان نل مستع فرین ضلع یعنی استفار کرنے والے بھی توبہ کرنے والے بھی بالکل مستقین کی لرجی میں ہوتے ہیں اساتذہ کے لیے حفاظت نظر کی انوکھی تقبیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا کوئی ولی نہیں ہے چاہے تحجد پڑھے چاہے تلاوت کرے چاہے رات دن سجدے میں پڑا رہے میرا ولی تو صرف وہ ہے کہ جو گناہوں سے بچتا ہے ترک معاشیت کرتا ہے حسین نے آ جائے چاہے حسین کا لڑکا ہو یا لڑکی ہو سب سے نگاہ بچاتا ہے हसीन حسین لڑکا ہو یا لڑکی ہو سب سے نگاہ بچاتا ہے اس زمانے میں سب سے मुश्किल امتحان سب سے مشکل بچہ یہی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کی جائے مدارس میں لڑکیوں سے تو سازہ نہیں پڑتا لیکن لڑکوں سے بہت سادقہ پڑتا ہے اس لیے مدرسے والوں کو لڑکوں سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بنگلہ دیش میں ایک شیخ کہ میں حدیث پڑھاتا ہوں لیکن کبھی کبھی شرح جانی بھی دیلی جاتی ہے شرح جانی کے لیے طلبا امرد ہوتے ہیں ان میں بعض حسین اور نمکین ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر دل پاگل ہوتا ہے آگ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے دیکھو آج کل لوگ اس مضمون پہ کتنا اعتراض کرتے ہیں باز جائے لیکن دیکھو شیخ الحدیث کیا کہہ رہے ہیں یہ تو جس کے, جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف ہوگا وہ چاہے شیخ الحدیث ہے چاہے الدامہ ہے یہ تو فطرت انسانی ہے اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا لیکن ان کی پڑھائی ہے دیکھو کہ شیخ الحدیث ہوتے ہوئے اپنی بات پر بیان کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا شیخ الحدیث جو کیونکہ فطرت ہے شیخ الحدیث بن جانے سے عالم عدین بن جانے سے فطرت تھوڑی بدل جاتی ہے انسان انسانی تو رہتا ہے اور بعض جائز اس مضمون پہ اعتراض کرتے ہیں میں نے کہا کہ جب जामी جامع तो تو لڑکوں کو بٹھانے کا طریقہ سیکھ لو جو حسین لڑکے ہوں ان کو دانے اور بائیں بٹھا لوں جو غیر حسین ہو یا کم حسین ہو ان کو سامنے رکھو اس طرح غیر حسین یا کم حسین متن بن جائیں گے اور زیادہ حسین حاشیا بن کر قابل نظر نہیں رہیں گے کیونکہ ہاشیا باریک ہوتا ہے اور متن جلی ہوتا ہے لہٰذا غیر حسینوں کو جلی اور حسینوں کو بنا دوں تاکہ ان کے نوکوش دھندلے نظر آئے اس تجویز پر وہ محدود بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں تھیں سال بھر بعد میں جب دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی تو بتایا کہ الحمدللہ اس تجویز پر عمل کر کے بہت فائدہ ہوا اور تقوی آسان ہو گیا بتاؤ یہ علاج میں نے کسی کتاب میں دیکھا تھا یہ چیزیں بزرگوں کی صحبتوں سے ملتی ہیں میرے پینے کو دوستو سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہے یہ اطلاع حال اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اپنی عزت کو کچھ نہیں جانتا بلکہ اللہ کے لیے اپنے نفس کو مٹاتا ہے اور عام آدمی تو یہ کہے گا کہ اپنا مرض کیسے بیان کروں اپنے آپ کو مجھے لوگ ضروری سمجھیں گے کہ کیسے ناپاک آدمی ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے لیکن جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹاتا ہے پھر اس کو کیا نصیب ہوا ہم کو تقویٰ نصیب ہوا اور تقوی سے اللہ کی توستی ملتی میرے پینے کو دوستوں سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم تقوی اختیار کر لو متقی بننا فرض عین ہے حافظ بننا عالم بننا مفتی بننا فرض کفایا ہے کسی بستی میں دس ہزار آدمی رہتے ہیں اس میں دو چار مفتی بھی ہو گئے کافی ہے دو چار حافظ ہو گئے کافی ہے دو چار عالم ہو گئے کافی ہے سب کا عالم بننا فرض نہیں مگر متقی بننا ہر مسلمان پر فرض کفایا نہیں فرض عین ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اور میرے ولی کون ہیں تعدد گزار اشراف اور چاش پڑنے والے ہر وقت تلاوت کرنے والے قائم اللیل اور الن نہ یعنی رات کو قیام کرنے والے اور جن کو روزہ رکھنے والے نہیں میرے ولی صرف وہ بندے ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور گناہ سے بچتے ہیں اگر کوئی تحجد اشراف چاش عوامین پڑتا ہے دن رات تلاوت کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا وہ میرا ولی نہیں ہے بتاؤ یہ ضروری مضمون ہے یا نہیں لہذا اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو سب سے زیادہ محنت فرض عین پر کرو کہ ہم سو سوفیسر متقی ہو جائیں ایک نگاہ بھی غلط نہ ہو اگر غلطی ہو جائے تو صلاح سے توبہ پڑھ کر سجدے میں ناک رکھو اللہ سے توبہ کرو دل سے توبہ کرو دل میں ندامت ہو تو, تو توبہ جلد قبول ہوتی ہے خالی یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ اس سے کچھ نہیں ہوتا الفاظ توبہ سے توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک توبہ کی حقیقت دل میں نہ ہو اور توبہ کی حقیقت کیا ہے ہی تو ندامتوں توبہ حقیقت میں ندامت قلب کا نام ہے اور دن... ندامت کی کیا مانی ہے تعلق القلب قلب میں رنج و غم ہو کہ ہائے نفس و شیطان کے کہنے سے میں نے اپنے رب کو کیوں ناراض کیا نفس و شیتان ہمارے دشمن ہیں ہم دشمنوں کی گود میں کیوں بیٹھے کہ وہ ہم کو کچا چبا جائے نفس و شیتان کی بات ماننا اللہ کی بات کو پیچھے رکھنا ہے اور حمافت اور گداپن ہے کہ نہیں نمبر ون ہے وہ شخص جو دشمنوں کی بات مانتا ہے اللہ نے فرما دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور نفس آدھا جنبیک ہے یعنی سب دشمنوں سے بڑا دشمن ہے جو تمہارے پہلو ہی میں ہے داخلی دشمن خارجی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس لیے نفس بڑا دشمن ہے شیطان چھوٹا دشمن ہے کیونکہ شیطان کو کس نے بہکایا ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہمیں شیطان نے بہکا دیا لیکن شیطان سے پہلے کون شیطان تھا جس نے اس کو بہکا دیا اور جس, نے جس کے بہکانے سے شیطان مربوط ہو گیا وہ شیطان کا نفس تھا جس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور آگ کا قررہ اوپر ہے مٹی کا قررہ نیچے ہے اوپر والے کو نیچے والے کے سامنے جھکا رہے ہیں دراصل اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا کبک نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا حکم ہے ہمارے خالق کا حکم ہے ظالم عشقہ ہی نہیں ورنہ سمجھ میں آ جاتا مولانا تانوی احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان عالم بھی تھا اور اتنا بڑا عالم تھا کہ ہر نبی کی شریعتوں کے کلیات تو درکنار جزیات تک اس کو یاد تھے کلیات اور جزیات تک اس کو یاد ہیں کلیات اور جزیات دونوں کا ماہر ہے تمام پیغمبروں کو دیکھا ہر نبی کے زمانے میں تھا بہت پرانا بھا پورنٹ ہے اور عابد بھی تھا اتنی عبادت کی کہ ساری زمین کو سجدوں سے پھر دیا اور عارف بھی عارف بھی تھا جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غضب کی حالت میں بھی متاثر نہیں ہوتے لہذا جب اللہ تعالیٰ کا غصہ نازر ہو رہا ہے تو اس وقت بھی ظالم دعا مانگ رہا ہے کہ میری زندگی بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں بتائیے اللہ کے بندوں کو بہکانے کی دعا بھی کیسی مردود تھی مگر مردود دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا لیکن فرمایا کہ میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا اور پیار کروں گا تو لاکھ بہکائے تیرے بہکانے سے کچھ نہیں ہوتا میرے خاص بندوں نے اپنے بابا آدم علیہ السلام سے ربنا ظلمہ انخوشنا سیکھ لیا کہ اے ہمارے رب ہم سے قصور ہو گیا ہم کو معاف کر دیجیے دی اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا فطلب کا آدم عمیر وب بھی آدم علیہ السلام نے یہ دعا ربنا ضلمنا اللہ تعالیٰ سے سیکھی اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہم کو سکھا دی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سکھا دی فطلب کا محاورہ ہے اور قرآن پاک محاورے عرب پر نازل ہوا ہے لہذا عرب تلقی اس وقت بولتے ہیں جب کوئی مہمان دور سے آ رہا ہو اور بہت دن کے بعد آ رہا ہو روح المعانی میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ آزر آدم علیہ السلام اس وقت مقام بودھ میں تھے یعنی دوری میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ربنا غلبنا نازل کی تاکہ اس آیت کی برکت سے وہ مقام بودھ کو مقام قرب سے تبدیل کر بس ربنا ظلمنا انفسنا کرنا سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام دوری کو مقام قرب سے تبدیل کر دیا آج بھی جو بندے گناہ گار ہیں اگر وہ سکھ دل سے ندامت قلب سے الم القلب سے دکھے ہوئے دل سے اشبار آنکھوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے مقام بود کو بھی مقام قرب سے تبدیل کر لیں گے سبحان ایک بات اور بتاتا ہوں اس کے بعد مضمون ختم ہے اور وہ یہ کہ بعض لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ میرا شیخ اول بہت قابل بڑا عالم اور مفتی اعظم تھا یا اور کوئی حسنظم ڈال کر شیطان دوسرے شیخ سے مایوس کر دیتا ہے اور اس کو چھوٹا دکھاتا ہے کہ یہ بہت معمولی آدمی ہے شیطان کا یہ ہربا وہی بہت پرانا حربہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا کہ یہ چھوٹے ہیں یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر نبوت کا موتی ہے شیطان مسلے جانور کے ہے جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دریائے گاؤں دریا سے نکلتا ہے اور موتی اگل دیتا ہے اور اس موتی کی روشنی میں جنگل کے خوشبودار پھول سمبل و رہان اور شوشن کو چڑھ لیتا ہے موتی کے بڑے بڑے تاجر موتی کے بڑے تاجر مٹکے میں گیلی مٹی اور گھوسا بھر کر درختوں پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب وہ دریائی گاؤں موتی اگل کر دور چلا جاتا ہے تو اس موتی پر مٹکا گرا دیتے ہیں جس مٹی میں وہ موتی چھپ جاتا ہے وہ گاؤں جب آتا ہے وہاں دیکھتا ہے کہ میرا موتی نہیں ہے اور جس مٹی میں موتی چھپا ہوتا ہے اس کے پاس بھی آتا ہے مگر پہچان نہیں پاتا اور مایوس ہو کر دریا میں چلا جاتا ہے اور تاجر موتی لے کر بازار میں لاکھوں روپے کا فروخت کر دیتے ہیں جیسے جانور نے نہیں دیکھا کہ یہاں میرا موتی چھپا ہے ایسے ہی ناد ایسے ہی بعض نادان مرید کو بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میرے شہر کے اندر نور ولایت کا موتی چھپا ہوا ہے اور وہ بھی مثلے جانور کے محروم رہ جاتا ہے اور دوسرے مثل تاجر کے کامیاب ہو جاتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کے دل میں نسبت ماللہ کا جو موتی ہے اگر تم اس سے باخبر ہوتے تو جانور کی طرح سے عمل نہ کرتے بلکہ تم ان کے سامنے بلکہ ان کے سامنے تم بچ جاتے خود کو مٹا دیتے انا کو فنا کر دیتے مولانا رومی نے فرمایا کہ شیخ اول کے بعد دوسرا شیخ کرو تو دوسرے شیخ کو حقیر نہ سمجھو یہ نہ سمجھو کہ میرا شیخ اول مفتی اعظم تھا بڑا عالم تھا دوسرے شیخ سے بڑا صاحب نسبت تھا تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے موجودہ شیخ پہلے شیخ سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک اونچا ہو اپنے مجاہدات اور قربانیوں کی وجہ سے یہ شیطان کا دھوکہ ہے جس زندہ شیخ سے اب سیز پہنچ سکتا ہے اس کو معمولی دکھا رہا ہے اور انتقال کے بعد فیض بند ہو جاتا ہے اس کو بڑا دکھا رہا ہے جس سے اب کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا مرغہ شیخ سے اصلاح نہیں ہوتی حضرت حاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنا اپنے شیخ سے حسن زن کرو گے اتنا ہی فیض پاؤ گے شہر سے فیض لینا اس کے ساتھ حسن زن پر ہے جتنا حسن زنگ نیک گمان رکھو گے اتنا ہی فیض ہوگا مگر شیخ چاہے نسبت ہو اور کسی اللہ والے کا اجازت یافتہ اور متبع سنت و شریعت اللہ تعالیٰ مزی اللہ تعالیٰ جمعی رات کا جمعہ ہے جمعرات ہی سے بعد مغرب جمعے کے امال کر سکتے ہیں جمعے کے ہی اعمال میں قبول ہوتے ہیں انشاءاللہ اس لیے ضرور شریف کی بتحمل کثرت کریں جو کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ کا دروشری کسرت کی کیا کرو لیکن کسرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہزار ہزار دفعہ پڑھے بلکہ جتنا پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا بڑھا کے پڑھ لیں جب جتنا تعامل ہو دس دفعہ بیس دفعہ تیس دفعہ دفع بڑھا لیا یہ کثرت بے شمار ہو جائے گا انشاءاللہ اسی طرح سے جمعہ کے دن یا جمعرات کی رات سے اپنے بالوں کو سنت کے مطابق بنانا اور داڑی کو سنت کے مطابق مزین کرنا اور ناخوان تراشنا اور غیر ضروری بالوں کی صفائی کرنا اور اسی طرح سے غسل کرنا اور خوشبو لگانا اچھے صاف کپڑے پہننا مسجد جلد جانا مسجد ہو سکے تو پیدل جانا اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا خطبے کو غور سے سننا دوران خطبہ کوئی کلام نہ کرنا کسی قسم کا اور کوئی حضول اللہ کام نہ کرنا جیسے خدے کے دوران ادھر ادھر دیکھنا یا چٹائی نوچنے لگنا یا کوئی کپڑے درست کرنے لگنا کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے ان اعمال پر چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے عجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوتی ہے اب جمعے کو بھی امت کے نیک ایک اعمال حضول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہو جاتی ہے اسی طرح علیہ اللہ کی خدمت میں بھی ان کے متبصرین کے عمل پیش کیے جاتے ہیں دنیا میں نہیں رہے ان کی ارواح بھی خوش ہوتی ہیں اور دعائیں دیتی ہیں بس صلی اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ